ذکی پر تقسیم سے دل دماغ زبان کا ذہن سب کا محبوب الہی مالک اللہ تعالیٰ آپ کے ذلحدہ رائے چل رہ اللہ وبر حق توفیق انصیف والے ایمان بات دی حقیقت تک دی اور پہنچنے کی اور پھر حق قبول کرنے تو مصیف فرماوے دوستوں اجدی تیسری قسط ہے دو میں مجا مزاج اپنی نیچ جو تبھی مظاہرہ کیا میں اپنی جو پیش کرتی میرے اثرات جس طرح منظر سا گل کر رہے تھے بند نہ لیند نہ مگر اس گلو اگر شام ہوئی نہیں سی اور پھر اس طرح مناظر شیوا مناظر سے کرتا سا نسیم سا بھی میںسیم ساپور بھی انہوں نے اپنے قلم تھڑکا کوشش کی مگر یہ الحمدللہ اپنے اکائے نظریا دینا اتنا ہی مجبت تو خیر مزید مطالبہ مگر یہ ہے کہ اگر تر دمخم ہے تو میں انتظار کرا تلیر مسلے کا تعلق دلیل دلال میرا کردار مجموعہ بھی جائے جا کے پہلے بھی واضح کر چکے ہاں کہ جنہوں نے بھی نظریہ عقیدہ منیا یاد رکھو میری وجہ منیا اس رات صاحب کی وجہ بھی منیا جنا بھی منیا ہے میں وہ تام نقل کر بیان کر تو خیر بزید، اگر مزید میں کوشش بھی کی کوشش بھی دھو رہی ہے ختم ہو جائے کچھ نہ کچھ آپس کے ملاپ والی گلبت نزدیکی گل پیدا ہو جائے اے قربانی اختیار خموشی اختیار کی تھی. کی تھی کہ میرے دا. جس وقت ہوا استاد چیشتی سلام پیش کرنا اتنا خزم ہوتا بھی ہوا گرد بھی ہوا دماغ دیکھی اثرات اندازہ سلام پیش کیا سلام پیش کرنے جیسی بھی کچھ نہ کچھ دوری ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کمی واپس ہوئے کمی واپس ہوئے میں کوشش کس لیے منگ رہی ہے آکارمد سابت نہ ہو اور اکو سر میرے جواب پر جو گل کی گئی تا حیران ہو میں اج بھی اس گل نو اپنے دل داغ سے عجیب اثر محسوس کرنا مینو کی میری گیا کہ میں چشتی صاحب اور گفتگو چلائی اس وقت گوتھ چلائی ہے جنگا ہوئی فیتنا پایا کی کتاب دن لکھا گیا کر بلا فیتنا سی حال بعد نے وزاحت فرمائی یہ فیتنا جنہ نے شہید کیا فطرے بادری جو جتوں تک مسئلہ امام مقام کا شہید زلمن آپ نو مضرومن شہید کیا فتنا باد ہوئے فتنا بادنا چن ہوئے گا گل تو اتنا ہوئی استاد شاہ صاحب میرا جیتا جی میں رب کے موتے چنڈ مار دیا گلو ہاں جی استاد اس گل <سؤال> ضرورت نہیں سکتا کرو انکار انکار پچھے وقت میں بیٹھنے والا دوسرے پاس تعلق گستاف ہے نمیا نو گاف ہے گیا مینو کی پتہ سی میں گلا سدی میں ادھر عجیب بات ہے عجیب سے نویز ہوا کنزی فرق جتنا فرق ہونافت یہ گلاوتہ گلو ایک بار نکل نہیں لگیا ہاں چیل گلاو نکل نہیں لگیا تصویر کرنی ہے اس کے میرے وضاحت کر کے اندازہ کرو ربیو ڈاکٹر شریف ادے تک شروع نہیں ہوا تو بیات ٹوٹ گئی ناسری ہے کوئی بیات نہیں بندے اتو گیل جیپو صاحب اور کافی سارے اپراد بیٹھے میں حیدر صاحب سمجھاؤ یا مناسب کرو گے ربلی اور رب ویکو کیسا عجیب نظام ہے کہڑا گلاوا اگلے گل چلایا رب نے اگلے گل چڑھ کے گل چڑیا ہے ریاست سرکار دوستوں میری بات بات یہ ہے بات یہ ہے سنو کہ یہ ہر گلاو کد میں یہ گلاوا جہاں گل گیا نا رب نے بخش بڑی سخت ہوتی ہے اکا دل پیے ایسی گرفت پی ہے جی تو جان تو دنافق کا فتو ہوں کہ منافق تو جان چھوڑا دے کا فتو کل آ جائے نہ خدا نہیں میلا نہ منشا کے قریب وجہ بیان کرو وجہ بھی بیان کرو کرو ہے واقع جو کچھ فکر بیان فرمایات بھی اور مجھے ادھر لیا اکھے سید آخیا ہے وجہ لگے سا ادھر ہے پر دو گل کی او گل جنو ویک کے شریف والے چوڈیا ہوں ایک گل جن کی وجہ چٹرو ایک گل وجہ نال نال منسلک ہوئے جگ جن وجہ چدا الگ دونوں گلا وزاحت بیان کرو پھر جہاں نواں موسد فرایا ہے تعین کرو یہ جہاں گلوں کی وجہ سے باتیں ہو جہری جی گل کی وجہ حضرت صاحب ہے او او نہیں خوبیاں خوبیاں لگے سر خامیاں چڈیا اور جہاں دہے پڑے ادھر یہ خوبیاں ہیں خامیاں نہیں دی کر کے دکھا نہ مر جائے گا دا دماغ ہٹ جائے گا یہ زمین جائے گا تیرے جی نال میں تینوں کہہ رہا جبابی کاروائی جی کر میں تیرے سوال آپ بوجھ ہی اچھا پاگا میں بوجھ ہی اِن پاوا گا تمین دونوں بندہ بس تیار ری تیار ہے بننا سہا لوال سمجھا یا نہیں سمجھا دیکھو نا پورشد ایس خامی دی وجہ چڑیا اور جڑا نوا مرشد پڑا ہے خوبی ثابت کرو اور خامی دی نفی کرو سن بھی پتا لگے تھا دل آئی ہے گا کریے تربیت نہیں کی جی یزید چیتے آخردار رکھ دو سور آخت پھر آخد شاخ تربیت کی تھی گالا نہیں کرنی گالا نہیں کری <سلام> تقریر گل کرتے ہوئے یزید بھی آخر <سلام> بھی آخ دے ہو, <سلام> اور آپس بیٹھتے ہو, دے بھی آخ دے ہو <سلام> جاتے انکار کرو پھر پتا لگ جائے گا میں <سلام> جس وقت گاہ نہیں کرتے ادو کے شاید کی تربیت تماق سچے منیج حلالی ہوں ہو, جس وقت ہو, جس وقت گاہ کر دس وقت نقصان آرام کا بن جاتا ہے توجہ ہے ذرا ذوق الفل وسفحان اللہ مسئلہ حل ہوا یہ نہیں توجہ ذرا اللہ خیر رضی سوالات رہے گا معام رہے گا،, گا اور ان سبحان, سبحان, سبحان اللہ لذیذ پہلی اندر میں جو میری ذاتی زندگی اتراضات میں اپنی رو بیان کر کے سفائی پیش کر کرتی گا میرے حوالے توڑش کی دو ٹوٹے ہو سکتا ہے مگر یاد رکھو اس بالکل ہی نہیں اس میرے حوالے نا تور اور ہماری ہیں کسی ایک دن رتی برابری وغیرہ منہ نہ آج میں مزید کھولاں گا مگر اج کا جو مسالہ ہے سمجھا گیا مسالہ سمجھ سمجھا گیا امید بڑی قوی ہے موقع گل ہے اجاؤ اور اجھن ہے نا وہ ایک درمیان اندر گال ان ان ان چلائی اسے اس رخت و عزیمت والی بولو رخت وزیمت رخت و عزیمت رخت و عزیمت والی بات امام علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ حصہ والتسلیم تسلیم آپ نے عظیمت عمل کیتا اور اصحاب پیغمبر نے رخصت عمل کیتا کس نے آخر حجور سیری چکے حضرت تم مطلب میں شرح صدر جو میں مطالعہ کیا میں اتنا مطالعہ بہت زیادہ تو نہیں کیا مگر جتو تک میرا مطالعہ آیا نا شاید ہو سکتا ہے اپنا ہو اپنا ہو کےڈنا کہ انہوں نے آدت نو نہیں پرانی سی کر کے نا استاد بچے نہ آلہ حضرت میرے والا توجہ رکھو دھیان رکھو میں تو سچے خبر ویخ گے نا تو نقصان ہی ہوئے گا میں اپنا مافی زبیر پوری طرح ظاہر نہیں کر سکا گا یہ علمی مسالہ ہے توجہ مسالہ مسالہ آگ آدمی کرنا روست فرمایا ہے آلہ حضرت گستا گستاخی تو بچ نہیں سکتا کم ہے آن آنا حضرت اور استعمال چشتیاں فکیر کامنیا دیا تمتوں پر آنا حضرت کا دمن صاف کر کے دنیا کو آ جانا میں آغاز کر لگاؤں کہ امام عادی رضی اللہ تعالی عنہ میں پہلے بھی وضاحت کر چکے ہوں نقطہ جس سے شہادت واقع ہوئی آپ شہادت شریف جس کرتے واقع ہوئی ہے اور کر بلا شریف ہے وہ بس اللہ خطا قرار دینا تو مسلح دینی ہے اور آپ کی شہادت مسلح ہوئی جس وقت آپ کے ایک انتہائی بھوت اور گندی قسم کی گر مطالبہ کیتا گیا ہے علی کا لال آخر ہے جان پہ دے دیا گا پر خلاف منگنے تیار نہیں ہونے نے آخیا میری بے کہ یزید جو بھی آخر خلاف قرآن و قرآن دے خلاف ہوئے بھی مننی پائے گی حدیث دے خلاف ہوئے. بھی مننی پائے گی میرا زوق ہے میرے امامی والی و تسلیم نے فرمایا ہونا ہے اور چلے تینو پتا نہیں میں اس علی کا علی کا پتر ہاں علی میدان کھلو کے آخر ہے وہ آپ قرآن میں تین آنا قرآن و اور نہ رب کا چپ قرآن کے علی رب کا بول دہ قرآن ہے اور رب کا بول دہ قرآن دے خلاف مان ہے خلاف میں خلاف سنت, سنت, سنت, سنت بالکل واضح ہو اشتہار والی گل نہ ہوئے میرے منہ نبی نے اپنی زبان چسا کے میری پیاس کو اندر صاحب سنت سنتان زبان آئی ہو سنت من سکتا ہے واضح بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا بلا اور دین کے ایک مسلم اصول پہ پیش آئے کیا مطالعہ چہر چہ ان سالم بادشاہ آکھے گا با چاہے فقیر چشتی ہو ظالم ہاں تھی ہو گیا نا او مسالا اور او جی دیتے آئے پیش آئے ان دوسری شہر جلدی آم والے خروج آپ سرکار وکی کر جو میں سنیا سی اگر ہوں بدل گئے بہتر ہے تخت اسی گلتی ہوا بکر دسانس والا اسی گلتی پیش کیا دا... دا دا دا میں چشتی کا سٹکا تو پچا نہیں چشتی چیشتی چشتی رہ گیا چٹا دی آبادی موضوع آخر نے پہلے کوئی فاسک نہ نہیں من تو سڈا اختلاف نہیں شرح صدر شرح صدر جواب پانچ پھیرے پہ گئے نا چار پھیرے یار جے سارا آدھا نظریا میں ان شاء اللہ آگاہ کردہ کتوں کی خبر میرے تک پہنچ رہی ہیں توجہ ہے اللہ دو سنو ستنو ستنو پہلے دا جڑا پہلے پالو پالو دوستک سٹ پائی نہیں اگر ملے راج نہیں ہاں جی دلہر دو ترخا نے وہ پہنگیا نو کچھ نہ چڑیا جس گلتے منازرے کرنے سٹما تو نہیں کلو سکے توجہ سوال فرماؤ آموج آپ نے فرمایا یزید دے خلاف بارے آ رکھا کہ امامی علی سرکار فرمایا ایک مسئلہ سے. شر دلائل مسالہ دلا پیش نظر دیگر ہے اپنے اشتہار مطابق اپنے ادھر بھی اشتہار کیا مگر اتنا گل ضرور ہے کہ امام علی رضی اللہ تعالی سلاد ال تسلیم آپ نے می دانے کر بلا جسے معاملہ اس تو برعکس اور ہٹ کے دیکھا تو آپ نے آم والے خروج تو رجوع فرمایا آم خروج والا نظریہ سی نے اس خروج فرمایا یہ مجھ تین چلتی رہ, دی رہ دی. جائز پیچھے نہیں بول رہے امام دورت فاتحہ پڑھنے کی سمجھنے شاپیا رحم آپ سرام دورت فاتح پڑھنے اختلاف ہوگا اختلاف ہوگا ہاں شریف میں اپنا کدار نظریہ بازی کر در بھی اشتہاد ہے ادھر بھی اشتہار ہاں دے. کا شریف مامی والی مقام نے میدان اندر اپنے آم خروج شریف تھے رجوع, فرما. رجوع فرمایا بار. دوسرا د رکھو جی بہاد بارے اصولی ہیں نا اصولی عقیدہ بیان کرنے والے انہوں نے کل دل اس گل سے اتفاق کیتا ہے ظالب بادشاہ نے کیوںکہ آپ نے ایم سمجھ آ گئی دوبارہ دوہراوا میرے خروج شریف اشتہادی نے خروج کر کے حرام کچھ بھی نہیں خروج نہ کرنا کہ خروج میں دونوں کوئی عمل حرام نہیں سی ایک مسئلہ حاصل اتنا ضرور ہے جنہوں نے شرف صاحب جنہوں نے جنہوں نے خروج نہ انہوں دے عمل نو سامنے رکھ لیا اور کتاب چ لکھ دتا ہے تقریباً تقریباً, تقریباً، چالی پہ کتاب کے سر دست بھی اصا پیش کر سکنے آ جنہ دن اندر علماء علم القلام نے وضاحت کیتی ہے کہ ظالم بادشاہ ظالم کیوں نہ ہوئے ہو خلاف اٹھنا جائز اندر خلاف اٹھنا جائز بولو نہیں عمل نمل سامنے رکھا جن فروج کا جڑا عمل ہے فروج نو جائز نہ امام آپ مقابلہ عمل بھی آپ نے جا کے کربلا فرمایا میں کیا مطلب ضروری ضروری ہو گیا اٹھنا ضروری امام عالی بقوم نے فرض پورا کیتا سادے پیغمبر کا پھر کیا بنے گا ضروری نہیں میں سنو سنو سنو سنو سنو سنو سنو سنو مسلاسلہ آپ آپ خروج تو نے بنڈ کر میں دزریے جناب کچھ دل پیش کرنا روک نال تبجان اور نیند نو ذرا ہٹا کے بولو اللہ شف سرکار جیسے گئے گے جنگ گئے جو ہے ذرا ضوابط جو او اپنے نظریے وضاحت کہ میں چور لیا سی شرعیہ نفسانیت نہیں نظر سال بند ہوا ہے مسال ہوا ہے اور جہاں بندہ بابے کاسور قبر عبارت بھی سیدی کر سو تو نبرا شریف امام علی مقام کہ آپ سرکار سلاط سے اجتہاد نے فیصلہ کیتا کہ ان کی خلافت ہی سروس نہیں ہے آپتہاس دے آپ دے کر کے آپ نے نے فیصلہ کیا اس گل کا فیصلہ کیا لیا اس گل کا فیصلہ کیتا اس گل کا فیصلہ کیا کہ ان کی خلافت بالکل درست نہیں ہے مجھے مسودہ مسئلہ اور بھی مسائل نے اور بھی چیز آپ نے بیاں کرنا ہے آپ اگلے سمے دیکھتے سوال ہی پیدا ہوں لوگ الفظ جواز الفظ اہلا یزید فما مل مج تحادی اہلا مسئلہ سے. نے فرمایا ہے ایک مسئلہ سے نے جائز سمجھیا ہے نے شہید, یت... شہید کرنے والے کیسے موج ت میں موٹی جی گل کرنا امام سنت نماز دو حوالے میں پہلا انتہا خلافت غیر گئے دوسرا لوکا دی مسلسی مسلا سی اشتہادی جبال نے شہید کیا نہیں کسی مجھتے پیچھے چلا دوسرا دوسرا اگر یہ آخر جائے کہ آپ کا خروج شریف فرمانا ایک دینی مسئلہ آپ نہ جانے امت فرض کی تارک ہو رہی سی اور بڑا وام صاحب سے کی کیا جان بچا دیا نہ اٹھے جان بچانا چلو کچھ نہیں آخر گساخی تو بچ کے بخا سورت نکلتی آپ کیا کرنا چرمدے نے یا میرا تشریف لانا تمہیں ناپسند ہو تو میں جہاں سے آیا وہی واپس جاؤں میں نشان لا کے پانچ دیکھا مام مقام بار بار فرما سن اگر میرا پسند اگر آپ نے فروغ شریف فرمایا ایک دینی فرض سی کا تارک مامے آپ مقام آپ دین کا فرض پورا کرنے گیا اور فرض پہ جہاں آپ نے پورا فرمایا آپ فرمایا پہ نے فروج شریف رجوع فرمایا میں پیچھا چل رہا میں پیچھا چل رہا میں کہ اپنا ذاتی مسئلہ سمجھ کے پورا کرتا ہومانے شروع ہے فرض پورا بلایا جنہیں بلایا جنہیں بلایا اڈا فرض پورا مان دسو اپنی لیچ گل سمجھنے کوئی بیوی آخر وجہ منڈوا دے اصا آخر تیرے ورگا بھی کوئی نیچ بندہ بیوی نے پسند نہیں ایک گا پھر تیزا وٹ دیا گا پھر میں خریدتے جا کے لٹکانا دیا لٹک دیا لاشا جگ دیکھے گا میںچی کا چلیا یہ تو پتہ لگے گا پگا ہونے کے پہلا کنو سارا میرے پیغام محفوظ رہے تھے غور کروج اعلیٰ حضرت آپ کار نے ایک سفے تقریباً ایک سفے عبارت چار یا پانچ بار دیکھا کہ آپ نے میں پیچھا میں واپسی میں آپ یہ فرض پورا دی, چشتی صاحب دی و سنو. قسم خدا دی استاد خدا میں بچد کیا ہاں کچھ نہ نہیں چھنکلے نہیں چھنکلے نہیں چھٹکلے مڑ کے بالا ہوں انڈر والے بچن بچنگ جی جی <تصفح> دوسری گل میں یہ کرنا یہ دینی مسالہ ہسنا فرضی مسالہ ہسنا جی جی کہ اگر تہن نہ ہے کہ میں واپسی جا سکتا یہ دسو فرج سی آر پسند نہیں کردہ دوسری دلیل تیجی پیش کر لگا تیسری دلیل ایسی کہ اگر مسئلہ ہوں میں دروزے کر چکیا ہوا بارتا نو تو مارا سمجھ کے بی دیکھو میں عبارت بار دینا کرو اپنے گھر امام لکھا اور اپنے امام خروج نہ کرو ہوتے ہیں اگر آپ خروج نہ فرماندے تو آپ بہتر ہوگی سارے سلام کرا اگر بھی اس گل سے مطمئن نہ ہوئے چھو آئے گا اور اس کے بعد پھر میں شریف دل چپ ریلی دفاع خدا ہی اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جب سید الشہدا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لڑے تو دوسرے لوگوں نے رخصت پر عمل کیا اور امام علی مقام نے عظیمت پر عمل کیا اگرچہ رخصت پر عمل کرنے کی اجازت تھی اور جب دوسرے صحابہ کرام اور ان کی اولادیں علیہم الدوان لڑے تو آل علب کرام نے رخصت پر عمل کیا اور صحابہ کرام نے عظیمت پر عمل کیا حالانکہ انہیں بھی رخصت کی اجازت تھی اور اہل بیت کرام علیہم ردوان عظیمت کے قابل نہ تھے کیونکہ کچھ عرصہ پہلے وہ قربانیاں دے چکے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تاران تھے انہوں وہ بھی بغاوت سے روک رہے تھے وہ بھی اسی رخصت پر عمل وہ بھی بغاوت سے وہ بھی بغاوت سے پچھلی تقریر کے اندر بھی آخ ہے وہ نشید پکا کا پکا کان کھول کے سن کان صاف کسے کر رہے تھے جیسے رخصت پر عمل کرنے والے حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو روکتے رہے یزید روک روک کو حضرت تقیق ہے، غور کرو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا تھا عالم مدینہ بغاوت کو روکا بالکل تھوڑی عالم مدینہ بغاوت کو روک جیسا فیر. نے نو روکیا کن روکیا بولو نہ صرف اور جیسا, جیسا, جیسا کے کی. کی لفظ نہیں بولیا مگر جیسا کے تصدیح واسطے آیا خرا جی شاید پیچھے نے روکیا اس رخص نے روکیا کر بولیا پر روکیا کہڑی شہر چلو بغاوت کا لفظ چڑ دیں چڈو حضرت عبد عمر نے کس رات کو روکیا مدینہ آدینا آخیا کہ قروج نہ کرو کیا امرت والے پھڑے پڑے گے روکیا مطلب روکو اے میرے ہاتھ تو جو ہے ملک کے کی قسم خدا کی میں گل کر گیا ہاں انہیا کی زبان گل کرسیم صاحب دل دکھ رہے نے دیا میدان چاہ آخرا شرط کلپ جاری کروا پھر ملک شرط رکھنا تیری بھی پوری ہوئے بھی پوری ہوئے میں آخرا استاد مراتم شاہ صاحب پہلا تو منازر ہونا ہے استاد مراتم شاہ صاحب تم مرادرا چشتی صاحب نہ اج بچانا کلپ میں جاری دلی د دلیلا کلی نے راتی میرے پنش د میرے کوئی پندرہ جن سفا نمبر سات سو تینتیس رشیباد جنہیں خلقے قرآن کا مساج چلایا خلق قرآن کا مساج خلق قرآن کا مساج قرآن اللہ اگر کہر نہیں ہونی کمرہ ہی ضرور جد حضرت زائر حضرت زائر زائر زائر امام قازب قازب قازب قازب سننی چاہیے میں بہت ادب نہیں کرا گا کوئی سیدی آ کرے گا پر میں تھوڑی جی گل ضرور کرتے حضرت ماں میں موسا التازم فرلفول ڈا ماں میں موسا التا داں موسا التازم سرکار کا پھرا آپ سرکار کا پھرا جرا دے مامون رشید مامون رشید خلاف فرمایا آلہ حضرت نے فرمایا اپنے زید کو اپنے بھائی زید اپنے بھائی نیا ہوا جب فروج کی تای ثالم ڈانٹ دیا ہویا فرمایا جب اس نے معمول پر فروج کیا اور کہا کیا تجھے حضور علیہ بنا دسلیم کے اس فرمان نے فرور نے مبتلا کیا ہے کہ فاطمہ نے اپنی حرمگاہ کو محفوظ رکھا ہے سجنا آپ نے فرمایا اٹھائے سہارا اور اولاد کے تو زخ ہرام تو حرام یہ سمجھ کے یہ لگا کاٹتے پے فرما نے اگر یہ کام کرے گا کہ سید ہو اور ڈرائے ہیں جو سبحان اللہ، فرماؤ فرغ فرماؤ،, فرماؤ اس گل پتا لگا کہ ماں من سا لو آپ نے اپنے پھرانا پیارا سروج کیا کرنا ان سمجھ نہیں آئی تو ساٹے نانے کا مسلک کتنے خروج لے نانے کا مسل کتے خرو آئی پھر حضرت زید نے عمل کر رہا نانے کی سہمت ادا پہ کرنا وا نہ حضرت سہج نج آئیے اور نہرت ماں موسا کالر سمجھ آئی ہے سچرے بال سو سمجھ آ گئی ہے سروا دی کر کے ہاتھ کرا دوستی ذرا اس کی بارت ہے توجہ فرمانو ذرا اس کی عمارت فرمانو ذرا اس کی بارت تو فرمانو کچھ حدرتی ماں موسا دے لے دے پائے جو خروج پیا کرنا ہے اگر تالم دے خلاف امام علی مقام کا سے اور آپ نے رجوع نہیں فرمایا اپنا نہیں بدلیا تو امام موسا کاجم کے بارے کیا کھائیں گے اپنے پاپ کے خلاف ہو گیا اے اے اپنے مٹیرا دے خلاف چل مسالا سی اور انتظار کرو جباب چوہیا دیندے دین یا شہرا چوئے جی ٹوک بنتے جباب جلد گیے پتا لگے گا میں چار گلا اپنے شیر مفتی محمد فاضل صحیح گفتگو کوئی سیدی گا جناب آ گئی ہوں رخصت و اضیبت والی بات آر پاس تسلی میں آپ نے جس اشتہار تیوہار فرمایا اور آپ دی جی شہادت شریف ہوئی خروج نہیں فرمایا جائز نہیں سمجھا مطابق نہ مطابق کہ خروج بھی نہیں مسئلہ خروج نہ میری گل سمجھ آ رہی ہے نہیں رائے بے ایک بے ایک بے ہے جس میں مگر بردر کر کے احباب نہیںالم کردے اس کو پہلے خوشال چلاؤ گے سابے بات نارائ تقبیر نار سال نئے تحقیق دم میرا لال پاک بہبل جی میرا نظام شو ہوا جی جی سبحان اللہ کوئی نہیں کوئی نہیں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اٹاغ حالت سننا سے جس کا کوئی بھی قائل نہیں تو دلال میں کوالاباد کے ساتھ نہیں ہی ہونے چاہیے تھے کوئی صحیح روایت ہونی چاہیے تھی جس میں سراہد کے ساتھ یہ بات ہوتی بارہ پندرہ تو دلال میں بات کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے کوئی صحیح روایت ہونی چاہیے میں جبر نہیں کیا ان کی طرف جبر کی نسبت کی اور حضرت بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جبر کا لفظ ہے مگر اس کو نہیں ہمارا نظریہ حاضرین دونوں حضرات کے متعلق اعلیٰ امام علیہ سنت علیہ ہے نئی بات سنیں یزید الرحمٰ کے صفحہ 44 اور 45 پر مصنف نے لکھا کہ امام عبد الغنی مقیسی علیہ الرحمٰ نے لکھا کہ بعض علماء نے کہا کہ ساٹھ صاحب رضوان نے یزید کی بیت کی ہے آپ کو پتا ہے کالاب کے ساتھ جو بات لکھی جائے اس میں کتنی کمزوری ہوتی ہے صحیح روایت کوئی نہ ملی اور کال آباد کے ساتھ چل پڑے مصنف صاحب آپ چودہ سو سال پرانا اہل سنت کا نظریہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اکابر اہل سنت سے جس کا کوئی بھی قائل نہیں تو دلائل میں کالاب کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے تھے کوئی صحیح روایت ہونی چاہیے تھی جس میں صراحت کے ساتھ یہ بات مذکور ہوتی ہے صاحب کرام علیہ سے بعض میں پیت کی ہوگی یہ ہم بھی مانتے ہیں مگر اتنے صاحب اکرام نے نہیں کی جتنا آپ نے لکھا اور جنہوں نے کی اسی طرح کی یا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الر ہرگز امام علی مدام رضی اللہ علام کی طرف سے پہل نہ تھی. آپ کی طرف سے پہل نہ تھی. ان ہی مجبور کیا اب دو صورتیں تھیں کتنی صورتیں تھیں دو صورتیں جس کی کوئی صورت نہ تھی وہ دو کون سی ہی ہیں جہاں بخوف جان اس فلیت کی وہ ملون بیعت قبول کی جاتی یا بخوف جان اس پلیت کی وہ ملون بیعت قبول کی جاتی کہ علید کا حکم ماننا ہوگا اگر کے خلاف قرآن و سنت ہو یہ رخصت تھی یہ رخصت معامی کیا یہ رخصت تھی اندر زمین گندے ہو گئے پتا ہی نہیں بالکل لکھی پیخس رخصت رخصت کا تعارف کرایا گیا رخصت کنو آخری پہلے رخصت آخ دے کی ایک اور بھی کا مگر ایک تو نکلتا ہے کہ لانتی کا ملعون کام کر لینا وہ ملعون, ملعون کام کہ بیعت کرنا اگلے دن خلاف ہے قرآن سننا بیات کر دینا ایک, ای ایک ہوگا سنو بیعت کرنا اس گلدے کہ جوے تو جسا چاہے ہر گل مننا گا تری ہر گل مننا گا چاہے خلاف قرآن و سونت ہی کیرام بے شک اللہ حضرت نے ملو کا لانتی کام کرنا لان لان اگلا تینو مننی پی ہر گل چاہے خلاف پر بندہ جاندر جو تو میں ہے خدشہ جدی وجہ میں رہست کا ماننا نہ مدسر شاہ نے کی صحابہ صحاب نے رخصت ثابت کی کلاب نے بڑی دل کی تسلی دلی نا جا محلے باس نہیں کم کرنا دم ملو لانتی اگلا اک تیری بہت کرتم کر دیا سی ماردے سی چلو ٹھیک ہے میاں چاہے قرآن دے خلاف میری گل ہوئے میں قرآن دینی حدیث کے خلاف اسی گل میں یہ ہے رخص اس بار کا مفو مطلب ہے اس طرح پھر اگلی بار بات کرتی اگلے میم میں حد بنا گا چاہے اس خلاف کہ یہ رخصت ہے جنا یزید کی بحت حملہ فوج نہ رخصت عمل کیا مطلب کی نکلے گا کہ یزید بیعت کا کرنا ملو لانتی کر سکی سارے پہلا کرنا کون بنے امیر معاویہ بنیا جزیر دیا میتیں لئیاں امیر معاویہ نے لئیاں اور رپایات کن دی خلاف قرآن و سنت بھی ہو سرآسنا حرض نہیں اگلے کی گلنا حرض ہے مطلب نکل صحاف ہے معاویہ ابھی اپنے پتھر دے بارے بنایا حضرت ابھی معاویہ دے دور در تین چار نے انکار کیا اور پنجا نے انکار کیا حضرت اپنی جماعت حضرت مامیا قائم رہے حضرت ابھی بکر وسال ہو گیا حضرت اپنی باس کے بارے اختلاف ہے حضرت عمر حضرت عمرے ہی ابد اللہ عمرے عمر نے یزید جیت محافیہ ہوا تو پچھلی گل والے آؤ پچھلی گل والے پاس پچھلی گل والے پاس آؤ امیر محاور نے صحابہ کوئی جتنا بیات کم دیا کی, دیا کی دیا حضرت نے لکھیں حالانکہ صحابہ کرام کا ذکر نہیں آیا وہ ظالم ظلم کیا کرتا ہے اس کلام تو یہ مطلب نکل ہے کہ امیر معافیہ مہتا لے رہے سن امیر معاضی مہتا لے یزید دیا یزید اس گل سے لے رسل. او سن او صاحب پہ کرو یزید دی. بیت کرو جزیر جو اکھے خلاف اکرام و وسلمت بھی آخے اصل گے صحابہ احترام نے کی دیا، کی دیا، مگر جان اور امیر معاویہ نے لانتی کم کروایا اور صحابہ احترام نے جان ڈر کی وجہ لانتی کام کیا اور اس گل نے تو میں لانتی آ سکتا ہوں پر دا رخ، صاحب، میری ہوئی، مطلب میرے پچھلے گفتگو میں یہ مطلب اور اس گلیا کہ جزید جو مرضی پیا کرے میرا پتر جو برضی پیا کرے دی مننی اب وہ نفس کیا <سيح> ہاں ایو, ایو بیٹا <سسد> او اور نوید میری فون پہ گل ہوئی متری اس وقت باپ لیٹ گیا میں کہ میں حضرت گل کرنا گل کرنا چلو تبصرہ تب میں نے میرا سوال میرا سوال اسی بخوف جان لانتی حضرت مار حا اللہ تعالیٰ نے شریعت بنا واسطے اللہ تقاضا ہے رب سونا خود اس طرح کا شریعت بندہ حضرت حضرت مارسر ہوا تیری شہادت پیالہ پکڑا آیا ہے آخر گستاخی پہن کو ہاتھ کم رہے سن پیالہ سی ہاتھ امیر معاوی سکار دلش کا بندہ آیا قتل ادھر ویکو آپ جنگ کرنے کیا امیر ماغیے خالص اشتہادی مسئلہ سے مسئلہ سے آپ دے میں اشتہی مولا کو حق تر امیر معاویہ سرکار خطا اشتہادی نے آپ نے اس وقت جان دیتی پر امیر معاویہ سرکار نعرا نہیں لایا اور ادھر او رلنا وقتی گوارا نہ فرمایا. بول دل میں کل میں کفر اس کلک کیا کیا بول دا مناسب کل میں بول بول دے فرمایا جبانی مسلا بھی دی اگر آپ کہتے میں لا چا رام کام نہیں پیا ہوں مگر آشتہ آخر سی حضرت معاویہ حق تے نہیں جان دیتی اے پر امیر معاویہ سرکار دینا جانا اپنے دے پیش نظر گارا نہیں سی تعلق رب نے خود رو نما کروایا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے گل یہ ہے ساب گراؤں جتنے اس وقت سب درد انہوں نے ملوم کے نام سے کم کر لے اور کبھی معاویہ نے پہ کر جی اتو گر جی نکلتی ہے کہ امیر, امیر معاویہ رکھو کرو چاہے نہ ہوا یزید صاحب رہ نے اج دیا باتہ کر لیا ایک تخوف جہاں ملاؤ کام کرنا میں اس گل کہ میں اس گل نہیں منیا تصدیو تو تو سامنے گرام نے منتظر ہر گل منہ کے چارے کتابیں کرارے سنوتی کر لو رات بھی اسے ایک کتاب کے صحیح سواگت کر دو میں تقریرہ بھی چھوڑ دیا ہوں تو نظریاں ایڈی وجائز ایڈا بتا کہ صحابہ نہیں کیا بیعتا, پورا تین لایا نے پیترو اگر لالی جن سابت کرسو بھی سب ہے گرام نہیں میرا سوال سمجھو میرا سوال سمجھو میرا سوال مطلب نکلنا ہے کہ امیر مالیئر جنہیں بے آتا مطلب ملو بی فرمایا آپ نے کنو فرمایا رخصت کی فرمایا کہ ملو بی کرنا اور اس گل سے کرنا جی آپ ہو گئے اوے کرا گے چاہے خلاف کورا سکنا کرو نہ ہو گئے ہوں رخصت سے عمل کیا پتا لگیا رام نے کہ امیر مرکار نے چاہے سو لیا یہ گل سابے پیغمبر کرنا میرا سوال ہے کسی تاریخ کی صحیح سلطارت کر کے اٹھاؤ جہ ہوئے کہ ساب نے جہاں بات کرنا تاری ہو سکتے ہیں جگ ہو سکتے ہیں پر کسی کتاب لو ایجنی صحابہ احترام نے کی اور امیر مہاریا نے ایک دیا بیتا لے جاؤ پھر سابت کر کے جاؤ اس میں خدا بھی کر کے آنا رکھنا یاد رکھ لو وہ میرا بڑا نئے گئے وہ جس جی وقت ماتے گا اس وقت کسی مدشر سارے بچانا اگر بچانا محمد یارہ شفاس سے محمد دلار دی نے بچانا ہے سر کل کھول کے سنو میں اپنا سوال پاڈے سٹنا پیا اجواب دوں کہ رخصت یہ ہے آخنا کرنے کیکھے گا جی منا گے صاحب نے رخصت دیو. تا. کیا مطلب ملور امیر لیا گئی صحابہ صاحب نے کی نس کے واجلی بولنے سارے سر نگاہ فون نے گلاتی کسی کتاب چھاؤ بارے دا کتا چاہیے رحمت اللہ تعالیٰ امام مشیری نے فرمایا اصحاب پیغمبر کے بارے تو پوچھنا ہے اصحاب پیغمبر کام سن فرمایا پہاڑ سن اتنے سل استقامت دے پہاڑ سل او ایمان دے پہاڑ ہاں سل حلیمہ او سر بدرہ او سل خدا اگر تجو یقین نہ آوے میدان بدر دی مٹی کولو پش کے کھڑے اگر تجو یقین نہ آوے میدان اوہدی مٹی دے کولو پش کے کھڑے اگر تجو یقین نہ آوے میدان نبی مٹی دے کولوں پچھ کے اے اخڑے جنہاں دے مالک الا ملیل سونیا میں رب تیل کافی ہاں اور تیرے کافی دے جنہ کے بارے الرے ہندوستان رام بال آؤں حمل جلنا وہ جنہوں نے اپنی سنیا اپنی جانا اپنے بال اپنی آرات اپنا فصل ہر شاید اسلام دی خاطر قربان کر دیدان پتھر کے اندر قربان کیا میدان کیا میدان کیا میں نے اور جنا شا دیا قربانی دیا کر دیا نبی در خران نے بھی دیا اور جن جائے میرے نبی نے میدان پدر کے اندر اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی مولا میرے یاد اس ویگان دن ہلاک ہو گئے شہید ہو گئے پھر دنیا کے اندر اسلام باقی رہے گا اسلام خطرہ اسلام مگے گا اور جا دیا سمندھیاں لگائی فرمانے رسول <سؤال> نے ایمان سکت ہے بناؤ وہ جنہوں نے ایمان کے انسان وہ بھی آئے ہائے انہوں نے بارے آخیا جا رہے کہ انہوں نے چاندار وہ یہ بھی ایمان کے کہن تھے ایک گر کر رہے کہ اب خلاف قرآن و سنت من لوا گے آئے افسوس اگر صاحب احمد یہ نظریہ آئے گا پھر دسوس ایمان کے بھی شاید رہا ہے پھر حضرت کا شاید رہا پھر میںال کرا اور چلے اسلام دی من ہجم ہو کے سارے امتحاد آئے گی سب ہے سب ہے سب نہ رہتا ہے سب پاگل کے لال چڑ جانتی یہ گندی نہ ہو سکتا ہے حق والے حق والے حق والے تو جہاں نہ ہو سکتا ہے گنافت نہ ہو سکتا ہے اچھا صاحب نظر آ رہے ہیں یہ نمست کہ انہوں نے بحث کیتیاں چاند دے دیسا قرآن کے خلاف بھی مل لوا گے اصل خلاف بھی مل لوا اگر دل دل ہے اندر ہے میدانچ میدانچ رہ طرح دی دلاؤ دلاؤ میں سارا احترام کی سابت نہ کرو پھر یاد رکھ لو نہ سو آ کم کمر ہے bachi sarkar zindabad mohammad rashidi zindabad mohammad urza chishtay zindabad zindabad zindabad subhanallah subhanallah اگر زمان نار گئی انہوں نے لٹکا دیا کی بدماشی کا ہر پسا کیتا ہے پھر دس دیا ہے بدماشی کا انجام کیا ہوں پورے کم کا پورا انجام ہوں گا پورے کڑائی سے کوئی دل ہے ائے ہم ناز ہے اکثر سبھی ہے سرایا خدا کے سجا گیا دھمکیاں جاؤ مینو قبول ہے کتائی کی دھمکیاں جا مینو قبول ہے میرے کرولا ہے یاد رکھ لو میرے کروڑ لے برداشت سی کرانا اے اے کھولو سوال گے میں پاس پہ پہنچا گا اگر گی ہاں اگر میں سر میں چل جائے گا کچھ بھی سزائن جو تھے تب مٹھا کر کر دیا اگر پاک قدم جاؤ گے پاک ضرور جتنے نہیں چھوڑے گا تک ستارے چلو گے چڑی دیر تک کسانے کرو گے چری دیر تک کسان اور ساتھ کردی بہت نہیں چھوڑو گے کے پردے لگ جائے گا ان شاء اللہ نذیب ایک کاری دریاس رہے گی پتا لگ جائے گا سچا کن ہے چھوٹا کن ہے صعب وہ चौ से उठे ओ कुत्ते वाले छोड़ देते साले देते ओ हद है कि बात पकड़ के आके आ जाएगा अगर गुस्ताखी ये शहनाला अली नसों पर गुस्ताख और कर है Chitti ji Chitti Chitti Jab tak suraj chadhega Chitti ji Jab tak suraj chadhega Chitti ji بیماری پھر امامی مقام کی دی نہیں کیا بخوف جان اس کی مراد کون ہے یزیر نہیں پچھے بار ابن جان کو لے کے پکر چند ابن سوار کے مہرک رکھی بٹھا ہاں. مگر ایک میرا ارادہ ہوں نہیں ہے. کہ میں ان تفصیل تے او کتا ہے نا ادی جاری آئے گی چیز وضاحت ہو چکی نسیم صاحب چلا کہ کر دیا اپنی کتاب بارے کر پوری اور میرے اہل جلد نمبر تین سفا نمبر دو سو چانوے حضرت کیا ای تی بات نے یہ گلا کی بندی ہاں یہ بھی دیکھ رہا ہے پرانا کرورا رہا سر ہاں جی ہاں آن جی آن آن جی اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے آپ نے سنوایا جا میرا دین ہے میرا کتاب تو ظاہر ہے مضبوطی لا فتوا پاؤ ہے اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرز سے میں میری کتاب رہ میری تو نے جنیاں مرضی کالا کڑھ میں خوشی ہے چلو میری استاد جس کی سات بن جاتی چار دن میں مخالفت کی چلو ہی بن گیا گالا سنوں گا جی میں جمان براجی کھول بیٹھا پیچھے لکھ کے چلے کالا میرے کفارا گراہی تک تجت کا خیال کیا وہ جنہوں کی عزت آبیں صاف کرنا سن کی چار کل بٹھا دیتا وہ کتے بڑی ہو گیا زین تیم سہول کر کربلا دی نہیں میرا سوال ہے جان درجہ اور وہ نام سے کم کہ جان کی وجہ آخو گیا سمجھ لے دو جاندے دردی کام کرنا اور چشتی صاف آخی جا رہا ہے قرآن کی آتا پڑھنا اللہ تعالیٰ قرآن علی سلطو سلام علی خوفایا اللہ حضرت ایدن. حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام جی جی کبرفی کا. کا مگر اکل پکی اکل پکی دو جی کی حضرت ماہن پاس استاد کبال چھوٹی چاہ امام حسن <تصفيق> <تے دا جائن تصفيق> حضرت امام حسن پاک فون آپ نے کئی گلا تو بچنا ایک جان اپنی گھر والے دی. تے اپنی جماعت کی خداری ایس ڈر وجہ کیا کہتا؟ حضرت امیر معاویہ سرکار نے مسال ہد کر لیا ح اور واقماسنا آپ جائز کام, اچھا کام, اچھا کام, اچھا کام, کام کیتا حانیت نہیں سنجی نے حضرت مانگی والے مقام زیاد کی کرنا صحیح سی غلطی جی گندی نہ لطیفہ سنا سمجھ آ لٹکشان گلاوی رسا بار کے تھلے چار پانچ بندے کھلو چٹکا لاؤ زور لے میں بندیا نو بچایا نہیںج آئی ادھر حضرتی ماویہ مقام دا نہ کرنا فرض کرنا فرض ادھر فرض کم جا رہا ہے اور آپ واسطے کرنا ضروری طبیعت نہیں آپ نے کیا فرمایا آپ کو یہ ہی فرمایا ایک گل کرنا کہ بیعت بیعت دلالت ہے خیال درست گمراہ سنو سنو سنو. نہیں کا بندہ حفظ تج لوگان گمراہی جا رہا ہے فرمانا اے جی بیت کی سارے کو دکے نہ لی گئے وہ دلالت سی اے سمجھتے سبت بیا دلالت کیا مطلب کہ ان کی رضا اور رول جہیت رول جا رہی ہے بس صرف گل یہ بہت تمراہ دلال تمرا دے نہیں سمجھا کہ مولا علی گمراہ گمر گاہ خطاعت ہاتھی کا لفظ رکھنا اور ایک گمراہ سواری بیماری سوال ہی پیدا نہیں ہوں غلام اسلامات نہیں جہی ہے کوئی مطلب نہیں دی دا. مطلب کہ مطلب یہ پچھلی گلوس نہیں کیا جا سکتا کہ مامی والے مقام کی بیات نہ کرنا فرض سی نہ نہ کرنا کیا سی دروسط نہیں سی بلکہ بیت کرنا ہی فرض سی کے مولانے دی خلافت مولانے اگر دن مزید کلام کرے گا ان کا میں جواب مکمل کر دیتا ہے. اپنی سمجھ میں مکمل کر دیتا. اگر کوئی مسئلہ ہوسی؟ فلان جواب نہیں آیا فلان کا نہیں آیا وہ تقاضہ کرے گا انشاءاللہ شاء رزیز فقیر کے جواب سلسلہ چلائے گا رہ گیا مولوی نصیر کا جواب مولوی گیا او پھر میں گے اللہ مولا عمل دی توفیخ چکوایا. سوال دھیر سارے نے. میں سوال کرنے کے سو پیر شیر نہ ہو جائے رت